اسی قدر تفصیل کے ساتھ بات کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئیں سما بسر نے مولانا سید ابو العلی مودی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفیم القرآن کی چھے جلدوں کو چھ آڈیو سی ڈی ایم پی تھری کی شکل میں تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے الاسلام مین ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین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 یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا خطیب اور شعرا دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس استعمال عام کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی چیزتا نہ تھے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اصل مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی قدا میں بولتے ہو اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ بجمعین سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متلوک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے اور نہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا لہذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہو یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا ایک سیدھا سادھا مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے دنیا میں جتنی کتابیں امور ما بادو طبیعت اور حقائق ماں ادراک سے بحث کرتی ہیں وہ سب قیاس و گبان پر مبنی ہیں اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے اس لیے فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کریں ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت اور رہنمائی مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو برائی سے بچنا چاہتا ہو بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں بس جدھر دنیا چل رہی ہو یا جدھر خواہش نفس دھکیل دے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اسی طرف چل پڑتے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے جو غیر پریمان لاتے ہیں یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربے و مشاہدے میں نہیں آتی ہیں. مثلاً خدا کی ذات و صفات ملائکہ وہی جنت دوزخ وغیرہ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتبار پر ماننا کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے ایمان بالغیب عائد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو صرف وہی قرآن کے رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے رہا وہ شخص جو ماننے کے لئے دیکھنے اور چکھنے اور سونگنے کی شرط لگائے اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا نماز قائم کرتے ہیں یہ تیسری شرط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فورن ہی عملی اتاج کے لیے آمادہ ہو جائے اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ معذن نماز کے لیے پکارتا ہے اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعوی کرنے والا اتاج کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں پھر یہ معدن روز پانچ وقت پکارتا رہتا ہے اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا ہے پسترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لئے ہی تیار نہ ہو اس کے لئے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے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 یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو زر پرست نہ ہو اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مال قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کرے والذین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 یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی اس شرط کی بنا پر اور آن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہوں کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وہی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہیں کو خدائی ہدایت قرار دے بیٹھیں یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں رہی اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایات تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہے اور پھر وہ کسی نسلی و قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہوں بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ چھٹی اور آخری شرط ہے آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے اس میں حسب ذیل عقائد شامل ہیں ایک یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دے ہے دو یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جس سے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا تین یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نو انسانی کو جو ابتدائے آفرینوں سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا چار یہ کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ بگ ٹھہریں گے وہ دو میں ڈالے جائیں گے پانچ یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی و بدحالی نہیں ہے بلکہ درحقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے ایشے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے خاتم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یعنی وہ چھ کی چھ شرطیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے پوری نقی اور ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا ختم اللہ علی عذاب اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ پر گیا ہے وہ سخت سزا کے مستحق ہیں اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے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 جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور صحیح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے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 خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفت ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے وہ ادا اے مینو کم ایمن سلو این مینو کن ایمن سہ ال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 ن فل پیم کالو مکم ان نَحْنُ مستحزی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 أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم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 یعنی دنیا میں غلط بینی اور غلط قاری سے اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنے کی توقع الحم العب فوشم ابن ضلع ام ضل فمَا إِمَا أَمْ فَأخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَراتِرِزقََّكُمْ فَلَا تَجَعَلُول لللهِ أَنْ دَدَ فَلَا تَجَعَلُول للِلَّهِ أَنْ دَدَو وَأَنْ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 اس سے پہلے مکے میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو اس کے معنی کوئی کلام تصنیف کر کے دکھاؤ اب مدینے پہنچ کر پھر اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ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 کل میں روزی کو مل ہے مل کو ہمفی ہے رو تمفی ہے خالی د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 میں یو بلوبی ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تک کسی چیز کی تمثیلیں دے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 اللہ دین کب نیند سے پی وپون میں ایمر اللہ ایسل وپون میں ایمر اللہ ای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 روفی ہے نئی یو سی روفی ہے ایون اخن خوبی خندی قَالَ ون پودی مَا لا میں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 پھر اوپر کے رکو میں بندگی رب کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق ہے پروردگار ہے اسی کے قبضۂ قدرت میں تمہاری زندگی و موت ہے اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک و مدبر وہی ہے لہذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لیے اور کوئی دوسرا طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا اب اس رقو میں وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے خلیفہ ہونے کی حصے سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کی بندگی کرو بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے ازلی دشمن شیطان کے اشاروں پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہو گے اور بدترین انجام دیکھو گے اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی حیثیت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے اور نوئے انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کیا گیا ہے جس کے معلوم ہونے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے اس باب سے جو ہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی ہیں جو زمین کی تہوں سے متفرق ہڈیاں نکال کر اور انہیں قیاس و تخمین سے رب دے کر آدمی عکس کرنے کی کوشش کرتا ہے ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا ملک کے اصلی معنی عربی میں پیامبر کے ہیں اسی کا لفظی ترجمہ فرستادہ یا فرشتہ ہے یہ محض مجرد قوتیں نہیں ہیں جو تشخص نہ رکھتی ہوں بلکہ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں جن سے اللہ اپنی عظیم الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام میں کام لیتا ہے یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ سلطنت الہی کے اہلکار ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں جاہر لوگ انہیں غلطی سے خدائی میں حصے سمجھ بیٹھے اور بعض نے انہیں خدا کا رشتے دار سمجھا اور ان کو دیوتا بنا کر ان کی پرستے شروع کر دی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ وہ جو کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں وہ اپنی منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات کو منمانے طریقے سے استعمال کرنے لگے یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کے منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے تو یہ سب غداری اور بغاوت کے عالم ہوں گے اور خونزیاں کرے گا یہ فرشتوں کا اعتراض نہ تھا بلکہ استفام تھا فرشتوں کی کیا مجال کے خدا کی کسی تجویز پر اعتراض کریں وہ خلیفہ کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس زیر تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپرد کیے جانے والے ہیں مگر یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سے بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں تو سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کا انتظام خرابی سے کیسے بچ جائے گا اسی بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے آپ کی حمد و صناح کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیث تو ہم کر ہی رہے ہیں اس فطرے سے فرشتوں کا مدعا یہ نہ تھا کہ خلافت ہمیں دی جائے ہم اس کے مستحق ہیں بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے فرامین کی تعمیر ہو رہی ہے آپ کے احکام بجا لانے میں ہم پوری طرح سرگرم ہیں مرضی مبارک کے مطابق سارا جہان پاک صاف رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی حمد و صناح اور آپ کی تسبیح و تقدیس بھی ہم خدا میں ادب کر رہے ہیں اب کنی کس چیز کی ہے کہ اس کے لیے خلیفہ کی ضرورت ہو ہم اس کی مسلحت نہیں سمجھ سکے تصویح کا لفظ زو معنی نہیں. اس کے معنی پاکی بیان کرنے کے بھی ہیں اور سرگرمی کے ساتھ کام اور انہماک کے ساتھ صحیح کرنے کے بھی اسی طرح تقدیس کے بھی دو معنی ہیں ایک تقدس کا اظہار و بیان دوسرے پاک کرنا فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے یہ فرشتوں کے دوسرے شبے کا جواب ہے یعنی فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت و مسلحت میں جانتا ہوں تم اسے نہیں سمجھ سکتے اپنی جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہے بلکہ ان سے بڑھ کر کچھ مطلوب ہے اسی لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس کی طرف کچھ اختیارات منتقل کیے جائیں وعلم آدم الاسماء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 پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے لہذا انسان کی تمام معلومات در اصل اسمائے اشیاء پر مشتمل ہیں آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا تھا قولو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم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 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کے ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے مثلا ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں مگر پانی کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے انسان کو ان کے برعکس جانے علم دیا گیا ہے ایک ایک شعبے کے متعلق چاہے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو مگر مجموعی حیثیت سے جو جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی ہے وہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے اولم مہم قال الم أقل لكم خمل اعلم بس السماوات اب قال الم أقل لكم خم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 جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شبے کا جواب تھا گویا اس طریقے سے اللہ تعالی نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں اس کے تقارر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے دوسرا پہلو اصلاح کا بھی ہے اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیشقیبت ہے حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے وَإِذْ قُلْنَا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 متی و مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا کیونکہ اس علاقے میں اللہ کے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا تھا اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم اسے عطا کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے اور ہم اپنی مشیت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دے دیں تو تمہارا فرض ہے کہ تم میں سے جس جس کے دائرہ عمل سے وہ کام متعلق ہو وہ اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے نیکی کرنا چاہے یا بدی کے ارتکاب کے لیے جائے دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا عزم دے رہے ہیں تمہیں اس کے لیے سازگاری کرنی ہوگی مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ ایک فرماروا جب کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی صوبے یا ضلع کا حاکم مقرر کرتا ہے تو اس علاقے میں حکومت کے جس قدر کارندے ہوتے ہیں ان سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کے اطاعت کریں اور جب تک فرماروا کا منشا یہ ہے کہ اسے اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع دے اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں خط نظر اس سے کہ وہ صحیح کام میں ان اختیارات کو استعمال کر رہا ہے یا غلط کام ہے البتہ جب جس کام کے بارے میں بھی فرما فرماربا کا اشارہ ہو جائے کہ اسے نہ کرنے دیا جائے تو وہیں ان حاکم صاحب کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ سارے علاقے کے اہلکاروں نے گویا ہڑتال کر دی حتیٰ کہ جس وقت فرماروا کی طرف سے مراکم صاحب کی معذولی اور گرفتاری کا حکم ہوتا ہے تو وہی ماتحت و خدام جو کل تک ان کے اشاروں پر حرکت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں کشا کشا دارالفاسقین کی طرف لے جاتے ہیں فرشتوں کو آدم کے لیے سرب سجود ہو جانے کا جو دیا گیا تھا اس کی نویت کچھ اسی قسم کی تھی. ممکن ہے کہ صرف مسخر ہو جانے ہی کو سجے سے تعبیر کیا گیا ہو مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس انقیاد کی علامت کے طور پر کسی ظاہری فیل کا بھی حکم دیا گیا ہو اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے مگر ابلیس نے انکار کیا ابلیس کا لفظی ترجمہ انتہائی مایوس اصطلاحان یہ اس دن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور بنی آدم کے لیے مطی و مسخر ہونے سے انکار کر دیا اور اللہ سے قیامت تک کے لئے مہلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے کسی کو اشیتان بھی کہا جاتا ہے در حقیقت شیطان اور ابلیس بھی محض کسی مجرد قوت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ بھی انسان کی طرح ایک صاحب تشخص ہستی ہے نیز کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہ ہونی چاہیے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا آگے چل کر قرآن نے خود تصریح کر دی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا جو فرشتوں سے الگ مخلوقات کی ایک مستقل سندھ ہے اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا ان الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ابلیس سجدے سے انکار کرنے میں اکیلا نہ تھا بلکہ جنوں کی ایک جماعت نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی اور ابلیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا ہے کہ وہ ان کا سردار اور اس بغاوت میں پیش پیش تھا لیکن اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کی ایک جماعت پہلے سے ایسی موجود تھی جو سرکش و نافرمان تھی اور ابلیس کا تعلق اسی جماعت سے تھا قرآن میں بالعموم شیاطین کا لفظ انہی جنوں اور ان کی ضروریت نسل کے لئے استعمال ہوا ہے اور جہاں شیاطین سے انسان مراد لینے کے لئے کوئی قرینہ نہ ہو وہاں یہی شیاطین جن مراد ہوتے ہیں وَقُلْنَا يَا آذَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ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 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اور اس میں کیا خاص بات تھی کہ اس سے منع کیا گیا منع کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی اور اس سے آدم محبا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا منتخب کر لینا کافی تھا اسی لیے اللہ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا اس امتحان کے لیے جنت کا مقام سب سے زیادہ موضوع تھا دراصل اسے امتحان گاہ بنانے کا مقصود یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمہارے لیے تمہارے مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی لائق و مناسب مقام ہے لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی فرما کے راستے سے منرف ہو جاؤ گے تو جس طرح ابتدا میں اس سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی محروم ہی رہو گے اپنے اس مقام لائق کی اپنی اس فردو سے گم کی بازیاب تم صرف اسی طرح کر سکتے ہو کہ اپنے اس دشمن کا کامیابی سے مقابلہ کرو جو تمہیں فرمابرداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے ورنہ ظالموں میں شمار ہوگی ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے ظلم در اصل حق تلفی کو کہتے ہیں ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت تین بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے اب خدا کا حق کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے سالین ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتقاب میں استعمال کیا اس کے آزائے جسمانی اس کے قوائے نفس اس کے ہم معاشرت انسان وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں ان سب کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک ہی کی مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات استعمال کرے مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے ان پر اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان پر ظلم کیا سالسن خود اپنا حق کیونکہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے انہی وجوہ سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گناہگار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی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 تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان شیطان کا دشمن انسان, کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اسے اللہ کی فرم برداری کے راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا تو فی الواقع انسانیت تو اس سے دشمنی ہی کی مقتضی ہے مگر خواہشات نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے ان سے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اس طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقت دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا فتلقا آدم من ربه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 ان آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کرائیں تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جن کے ساتھ وہ خطا بخشی کے لیے دعا کر سکتے اللہ نے ان کے حال پر رحم فرما کر وہ الفاظ بتا دیے توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرکشی سے بعد آ گیا طریقے بندگی کی طرف پلٹ آیا اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے شرمسار غرام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا پھر سے نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو گئی کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے قرآن اس نظریے کی تربیت کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں اور وہ بہرحال انسان کو بھگتنے ہی ہوں گے یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات میں سے ایک بڑا گمراہ کن نظریہ ہے کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ گناہ گارنہ زندگی میں مبتلا ہو گیا اس کو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے اور اگر اپنی غلطی پر متنوع ہونے کے بعد وہ ثابت کی تلافی اور آئندہ کے لئے اصلاح کرنا چاہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ تیرے بچنے کی اب کوئی امید نہیں جو کچھ تو کر چکا ہے اس کے نتائج بہرحال تیری جان کے لاگو ہی رہیں گے قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ بھلائی کی سزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے تمہیں جس بھلائی پر انعام ملتا ہے وہ تمہاری بھلائی کا طبیعی نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے چاہے عنایت فرمائے چاہے نہ فرمائے اسی طرح جس برائی پر تمہیں سزا ملتی ہے وہ بھی برائی کا طبیعی نتیجہ نہیں ہے کہ لازماً مترتب ہو کر ہی رہے بلکہ اللہ پورا اختیار رکھتا ہے کہ چاہے معاف کر دے اور چاہے سزا دے دے البتہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس کی حکمت کے ساتھ ہم رشتہ ہے وہ چونکہ حکیم ہے اس لیے اپنے اختیارات کو اندھا استعمال نہیں کرتا جب کسی بھلائی پر انعام دیتا ہے تو یہ دیکھ کر ایسا کرتا ہے کہ بندے نے سچی نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے بھلائی کی تھی اور جس بھلائی کو رد کر دیتا ہے اسے اس بنا پر رد کرتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل بھلے کام کسی تھی مگر اندر اپنے رب کی رضا جوئی کا خالص جذبہ نہ تھا اسی طرح وہ سزا اس قصور پر دیتا ہے جو باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا جائے اور جس کے پیچھے شرمسالی کے بجائے مزید ارتقاب جرم کی خواہش موجود ہو اور اپنی رحمت سے معافی اس قصور پر دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو بڑے سے بڑے مجرم کٹے سے کٹے کافر کے لیے بھی خدا کے ہاں مایوسی و نا کا کوئی موقع نہیں بشرطے کے وہ اپنی غلطی کا موترف عقلی نافرمانی پر نادم اور بغاوت کی روش چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لئے تیار ہو قل نهبطو منها جميعا فئم ما یأتینکن منی ہدا فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ اس فقرے کا دوبارہ اعادہ معنی خیز ہے اوپر کے فقرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے گناہ کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا نہ ان کی نسل کے دامن پر اور نہ اس کی ضرورت پیش آئی کے معذ اللہ خدا کو اپنا اکلوتا بھیج کر نوئے انسانی کا گفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھانا پڑتا برعکس کے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ ہی قبول کرنے پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ اس کے بعد انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتا کر جائیں اب جو جنت سے نکلنے کا حکم پھر آیا گیا تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قبول توبہ کا یہ مقتضا نہ تھا کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے دیا جاتا اور زمین پر نہ اتارا جاتا زمین ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی وہ یہاں سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے بلکہ انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا جنت ان کی اصلی جائے قیام نہ تھی وہاں سے نکلنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا اصل تجویز تو ان کو زمین ہی پر اتارنے کی تھی البتا اس سے پہلے ان کو اس امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا جس کا ذکر اوپر ہاشیہ نمبر 48 میں کیا جا چکا ہے والذین كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے آیات جمع ہے آیت کی آیت کے اصلی معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے قرآن میں یہ لفظ چار مختلف معنوں میں آیا ہے کہیں اس سے مراد محض علامت یا نشانی ہی ہے کہیں آثارِ کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے کیونکہ مظاہر قدرت میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے مستور ہے کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے تھے کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ لوگ فرما روایے کائنات کے نمائندے ہیں کہیں کتاب اللہ کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے کیونکہ وہ نہ صرف حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ فی حقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے اس کے محض مضامین ہی میں نہیں اس کے الفاظ اور انداز بیان اور طرز عبارت تک میں اس کے جلیل القدر مصنف کی شخصیت کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں ہر جگہ عبارت کے سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں آیت کا لفظ کس معنی میں آیا ہے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ نسل انسانی کے حق میں ابتدائے آفرینش سے قیامت تک کے لیے اللہ کا مستقل فرمان ہے اور اسی کو تیسری رکو میں اللہ کے عہد سے تعبیر کیا گیا ہے انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں ہے بلکہ بندہ اور خلیفہ ہونے کی دو حیثیتوں کے لحاظ سے وہ اس پر معمور ہے کہ اس راستے کی پیروی کرے جو اس کا رب اس کے لیے تجویز کرے اور اس راستے کے معلوم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو کسی انسان کے پاس براہ راست اللہ کی طرف سے وہی آئے یا پھر وہ اس انسان کا اطباہ کرے جس کے پاس وہی آئی ہو کوئی تیسری صورت یہ معلوم ہونے کی نہیں ہے کہ رب کی رضا کس راہ میں ہے ان دو صورتوں کے ماں سوا ہر صورت غلط ہے بلکہ غلط ہی نہیں سراسر بغاوت بھی ہے جس کی سزا جہنم کے سوا اور کچھ نہیں قرآن مجید میں آدم کی پیدائش اور نوے انسانی کی تدا کا یہ قصہ سات مقامات پر آیا ہے جن میں سے پہلا مقام یہ ہے اور باقی مقامات ہسپ ذیل ہیں الاراف رکو دو الحجر رکو تین بنی اسرائیل رکو سات القحف رکو سات توحہ رکو سات سعود رکو پانچ بائبل کی کتاب پیدائش باب اول دو و سوم میں بھی یہ قصہ بیان ہوا ہے لیکن دونوں کا مقابلہ کرنے سے ہر صاحب نظر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ دونوں کتابوں میں کیا فرق ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ اور فرشتوں کی گفتگو کا ذکر تلمود میں بھی آیا ہے مگر وہ بھی اس مانوی روح سے خالی ہے جو قرآن کے بیان کردہ قصے میں پائی جاتی ہے بلکہ اس میں یہ لطیفہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ سے پوچھا انسانوں کو آخر کیوں پیدا کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالی نے جواب دیا تاکہ ان میں نیک لوگ پیدا ہوں بد لوگوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ورنہ فرشتے انسان کی تخلیق کی منظوری نہ دیتے یا بنی اسروسی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 اے بنی اسرائیل اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا بندۂ خدا یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے انہیں کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں پچھلے چار رقو میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا اب یہاں سے چودویں رکو تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے جس میں کہیں کہیں عیسائیوں اور مشکین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھر گیا ہے اور موقع موقع سے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے اس تقریر کو پڑھتے ہوئے ہسپ ذیل باتوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے اول اس کا منشا یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جن میں خیر و صلاح کا عنصر موجود ہے انہیں اس صداقت پر ایمان لانے اور اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے گئے تھے اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغام اور وہی کام لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء اور تمہارے پاس آنے والے صحیفے لائے تھے پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم آپ بھی اس پر چڑھو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو مگر تم دنیا کی رہنمائی تو کیا کرتے خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم کی موجودہ اخلاقی و دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے اب اللہ نے وہی چیز دے کر اپنے ایک بندے کو بھیجا ہے اور وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے تمہاری اپنی چیز ہے لہٰذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا اسے کرنے کے لیے جو دوسرے لوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ دو اس کا منشا عام یہودیوں پر حجت تمام کرنا اور صاف صاف ان کی دینی و اخلاقی حالت کو کھول کر رکھ دینا ہے ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے اصول دین میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کی تعلیم تورات کی تعلیم سے مختلف ہو ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے ہو اس کے ثبوت میں ایسے واقعات سے استشاد کیا گیا ہے جن کی تردید وہ نہ کر سکتے تھے پھر جس طرح حق کو حق جاننے کے باوجود وہ اس کی مخالفت میں سازشوں وسوسہ اندازیوں کج بحثیوں اور مکاریوں سے کام لے رہے تھے اور جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے ان سب کی پردہ دلی کی جا رہی ہے جس سے یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ ان کی ظاہری مذہبیت محض ایک ڈھونگ ہے جس کے نیچے دیانت اور حق پرستی کے بجائے ہٹ دھرمی جاہلانہ عصبیت اور نص پرستی کام کر رہی ہے اور حقیقت میں وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ نیکی کا کوئی کام پھل پھول سکے اس طرح اتمام میں کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف خود اس قوم میں جو صالح عنصر تھا اس کی آنکھیں کھل گئیں دوسری طرف مدینہ کے عوام پر اور بالعموم مشقین عرب پر ان لوگوں کا جو مذہبی و اخلاقی اثر تھا وہ ختم ہو گیا اور تیسری طرف خود اپنے آپ کو بے نقاب دیکھ کر ان کی ہمتیں اتنی پست ہو گئیں کہ وہ اس جرت کے ساتھ کبھی مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے جس کے ساتھ ایک وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو سالسن پچھلے چار رکوعوں میں نو انسانی کو دعوت عام دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا تھا اسی کے سلسلے میں ایک خاص قوم کی معین مثال لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ مو موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس توضیح کے لیے تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم ہے جو مسلسل چار ہزار برس سے تمام اقوام عالم کے سامنے ایک زندہ نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے ہدایت الہی پر چلنے اور نہ چلنے سے جتنے نشے و فراز کسی قوم کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں وہ سب اس قوم کی عبرت ناک سرگزشت میں نظر آ جاتے ہیں رابعان اس سے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دینا مقصود ہے کہ وہ اس انحطاط کے گڑھے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلے امبیا کے پیرو گر گئے یہودیوں کی اخلاقی کمزوریوں مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی و عملی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کے مختصیات بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط راہوں سے بچ کر چلیں اس سلسلے میں یہود و نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے وقت مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تم بھی آخر کار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے صحابہ نے پوچھا یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہیں آپ نے فرمایا اور کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد محض ایک توبیخ نہ تھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا رہا ہے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 تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے خصب سے بچو تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو تھوڑی قیمت سے مراد وہ دنیوی فائدے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو رد کر رہے تھے حق فروشی کے معاوضے میں خا انسان دنیا بھر کی دولت لے لے بہرحال وہ تھوڑی قیمت ہی ہے کیونکہ حق یقیناً اس سے گرا تر چیز ہے ولا الحق الحق وأنتم باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو عسائد کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اہل عرب بالعموم ناخواندہ لوگ تھے اور ان کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر ویسے بھی تعلیم کا چرچا زیادہ تھا اور انفرادی طور پر ان میں ایسے ایسے جلیل قدر عالم پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا علمی روب بہت زیادہ تھا پھر ان کے علماء اور مشایخ نے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان جمع کر اور اپنی جھاڑ پھونک اور تعویز گنڈوں کا کاروبار چلا کر اس روب کو اور بھی زیادہ گہرا اور وسیع کر دیا تھا خصوصیت کے ساتھ اہل مدینہ ان سے بہت مرعوب تھے کیونکہ ان کے آس پاس بڑے بڑے یہودی قبائل آباد تھے رات دن کا ان سے میل جول تھا اور اس میل جول میں وہ ان سے اسی طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک ان پڑھ آبادی زیادہ تعلیم یافتہ زیادہ متمدن اور زیادہ نمایاں مذہبی تشخص رکھنے والے ہمسایوں سے متاثر ہوا کرتی ہے ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ ارب اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیرو ہیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صاحب جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے چنانچہ یہ سوال مکے کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے بارہا کیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدین تشریف لائے تو یہاں بھی بکثرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا جا کر یہی بات پوچھتے تھے مگر ان علما نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط ہے یا انبیاء اور کتب آسمانی اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے یا وہ اخلاقی اصول جن کی آپ تعلیم دے رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز غلط ہے لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ نہ سچائی کی کھلی کھلی تردید کر سکتے تھے نہ سیدھی طرح اس کو سچائی مان لینے پر آمادہ تھے ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر سائل کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے کوئی الزام آپ پر چسپا کر دیتے تھے کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکو کو شبہات میں پڑ جائیں اور طرح طرح کے الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرووں کو بھی الجھانے کی کوشش کریں ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور شریرانہ شبہات و اعتراضات سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو اور حق و باطل کو خلط ملت کر کے دنیا کو دھوکا نہ دو مِعَ <الرَّاكِعِن> نماز قائم کرو اور زکوۃ دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ نماز قائم کرو زکوۃ دو نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی مگر یہودی ان سے غافل ہو چکے تھے نماز بازمات کا نظام ان کے یہاں تقریباً بالکل درہم برہم ہو چکا تھا قوم کی اکثریت انفرادی نماز کی بھی تاریخ ہو چکی تھی اور زکات دینے کے بجائے یہ لوگ سود کھانے لگے تھے اتأمرون الناس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 صبر اور نماز سے مدد لو بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرے کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے صبر اور نماز سے مدد لو یعنی اگر تمہیں نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی صبر کے لغی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضبات ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضبیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اس اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرورش کرو اور اس کو باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز کی پابندی کرو انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یعنی جو شخص خدا کا فرما بردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا مگر جو بردا و رغبت خدا کے آگے سر اطاعت خم کر چکا ہو اور جسے یہ خیال ہو کہ کبھی مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا بھی ہے اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز کا چھوڑنا مشکل ہے یا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 کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی وہ اس قسم کے خیالات خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں بڑے بڑے اولیاء صلحہ اور زہاد سے نسبت رکھتے ہیں ہماری بخشش تو انہی بزرگوں کے خطے میں ہو جائے گی ان کا دانن گرفتہ ہو کر بھلا کوئی سزا کیسے پا سکتا ہے انہی جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے غافل اور گناوں کے چکر میں مبتلا کر دیا تھا اس لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ فورن ہی انكي ان غلط فهميو كو دور كيا غيا وا اذنا جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء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 باپ بتیس میں تفصیل کے ساتھ درج سم مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو وہ اس ایسے نو سل کی تول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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ برح یاد کرو جب موسا یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں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 يُخرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَشْتَبْدِلُونَ الَّذِيهُ وَأَدَنَا بِالَّذِيهُ وَخَيِّرِ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وظلبت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلكَلِكَ بأَنهُ كَامُوا يَتفُرُونَ بِآياتاتِ اللَّهِ وَاقَتُلونََّ بِينَ بِغيْرِ الْ الحََّّ ذَلِكَ بِمَا أَصَ وَكاموا يَعْتَدُون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 امیلولیم اجرہ دربیم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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 الله أن بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑی ہو نہ بچیا بلکہ عوصت عمر کی ہو لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو کو سسرو اس ری پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو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 وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ میں رو مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے کچھ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بیٹھتے ہیں کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لڑس کر گر بھی پڑتا ہے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 آمَنَ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُّكُم بِهِ علم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 کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور اپنی کوشی کو چھپا لے گئے تو آخرت میں ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا اسی لیے بعد کے جملہ مترضہ میں ان کو تمبی کی گئی ہے کہ کیا تم اللہ کو بے خبر سمجھتے ہو اولا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 اور جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے سوئیلین این سم مل دوں سمن کو سوئیمت دیم ووہ می مو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 کہ کلام الہی کے معنی کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلا ہو بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو اپنی قومی تاریخ کو اپنے اوہام اور قیاسات کو اپنے خیالی فلسفوں کو اور اپنے اشتہار سے وضع کیے ہوئے فقہی قوانین کو کلام الہی کے ساتھ خلط ملت کر دیا اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کی کہ گویا یہ سب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں ہر تاریخی افسانہ ہر مفسر کی تعویل ہر متکل کا الاحیاتی عقیدہ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 لہذا جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے اور بال فرض اگر ہم کو سزا دی بھی گئی تو بس چندروز کے لیے وہاں بھیجے جائیں گے اور پھر سیدھے جنت کی طرف پلٹا دیے جائیں گے بلا من کسب فیئتا و ایک اصحاب النار ہم تیہا خالدون آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخ ہی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولا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 إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربى, وبالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم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 لوگوں سے بھلی بات کہنا نماز قائم کرنا اور زکوۃ دینا مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو واذا اخذنا ميثاقكم لا تفتكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم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 خون پری کم کٹو خرجون فری کم کم ديارهم تضاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسارات فادوهم وان ياتوكم اسارات فادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 اوس اور خزرت سے حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے جب ایک عرب قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسرے جنگ ہوتا تو دونوں کے حلیف یہودی قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں نبرد آزما ہو جاتے تھے یہ فعل سری طور پر کتاب اللہ کے خلاف تھا اور وہ جانتے بوجھتے کتاب اللہ کے خلاف ورزی کر رہے تھے مگر لڑائی کے بعد جب ایک یہودی قبیلے کے اسیران جنگ دوسرے یہودی قبیلے کے ہاتھ آتے تھے تو غالب قبیلہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑتا اور مغلوب قبیلہ فدیہ دے کر انہیں چھوڑاتا تھا اور اس فدیہ کے لین دین کو جائز ٹھہرانے کے لیے کتاب اللہ سے استدلال کیا جاتا تھا گویا وہ کتاب اللہ کی اس اجازت کو تو سراکھوں پر رکھتے تھے کہ اسی رانے جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے مگر اس حکم کو ٹھکرا دیتے تھے کہ آپس میں جنگ ہی نہ کی جائے فَالَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یہ <تصفيق> وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیج کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخطیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی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 ففريقاً كذبتم ففريقاً كذبتم ہم نے موسا کو کتاب دی اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے آخر کار عیسائیب نے مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی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 حالانکہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ اپنے موروثی عقائد و افکار پر جم جانے کا فیصلہ کر لے ہاں ان کا غلط ہونا کیسی ہی قوی دلائل سے ثابت کر دیا جائے وَلَمَّا وکانو مِن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلم ما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ائی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے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 الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله عَلَى من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهم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 هُوَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمْ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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين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 اس کا اقضاب یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے ولا تجدنہم احرصا الناس علی حیات ومن الذين اشرفو یود احدہم لو عمرا الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعمل نے سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے حتی کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں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 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیر کو تائیر کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں وہ تب میں چتر شے اپین ال میں رس مینو ال شی نو یو المون سو المون فقاللَ المَلَكَينِ بِبابِ لَهَ تَمار وَماَا وما يُعَلمَان مِن حَدٍ حََّ يَقُول إِ م نَحْنُ فِتْنَة فَلا تَكفرر فَتَعََّمونَ مِنهُ م ماَا يُفَجقونَ بِهِ بَينَمَرءِ وَجَوجس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 یہ کہنے کے ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ نبی کی بات پر توجہ نہیں کرتے اور ان کی تقدیر کے دوران میں وہ اپنے ہی خیالات میں الجے رہتے ہیں مگر تمہیں غور سے نبی کی باتیں سننی چاہیے تاکہ یہ کہنے کے ضرورت ہی نہ پیش آئے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا من أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ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 ویل دل سو رو التیہ كَذَلِكَ قَالَ کال لا مو مل پولیم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 جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے یعنی وہ شکین ارب ومن ابل مین ام سی عی ارفی حسم خورا بھی ہے دلو ہے عل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 اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں یعنی بجائے اس کے کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبض و اقتدار میں ہوں اور یہ ان کے متولی ہوں ہونا یہ چاہیے کہ خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو اور وہی عبادت گاہوں کے متولی رہیں تاکہ یہ شریر لوگ اگر وہاں جائیں بھی تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے یہ ایک لطیف اشارہ کفار مکہ کے اس ظلم کے طرف بھی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو اسلام لا چکے تھے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روک دیا تھا۔ وللہ المشرق وال مغرب فاين ما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے اللہ بڑی وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اسی طرف اللہ کا رخ ہے یعنی اللہ نہ شرقی ہے نہ غربی وہ تمام سمتوں اور مقاموں کا مالک ہے مگر خود کسی سمت یا کسی مقام میں مقید نہیں ہے لہذا اس کی عبادت کے لیے کسی سمت یا کسی مقام کو مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں یا اس طرف رہتا ہے اور نہ یہ کوئی جھگڑنے اور بحث کرنے کے قابل بات ہے کہ پہلے تم وہاں یا اس طرف عبادت کرتے تھے اب تم نے اس جگہ یا سمت کو کیوں بدل دیا اللہ بڑی وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے یعنی اللہ تعالی محدود تنگ دل تنگ نظر اور تنگ دست نہیں ہے جیسا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے اسے سمجھ رکھا ہے بلکہ اس کی خدائی بھی اسی ہے اور اس کا زاویہ نظر اور دائرہ فیض بھی وسیع اور وہ یہ بھی جانتا ہے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 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آَيَةٍ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِذْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدَ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ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 ان کا مطلب یہ تھا کہ خدا یا تو خود ہمارے سامنے آ کر کہے کہ یہ میری کتاب ہے اور یہ میرے احکام ہیں۔ تم لوگ ان کی پیروی کرو یا پھر ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ان سب کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں یعنی آج کے گمراہوں نے کوئی اعتراض اور کوئی مطالبہ ایسا نہیں گھڑا ہے جو ان سے پہلے کے گمراہ پیش نہ کر چکے ہوں قدیم زمانے سے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج ہے اور وہ بار بار ایک ہی قسم کے شبہات اور اعتراضات اور سوالات دہراتی ہی رہتی ہے ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں یہ بات کہ خدا خود آ کر ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اس قدر محمل تھی کہ اس کا جواب دینے کی حاجت نہ تھی جواب صرف اس بات کا دیا گیا ہے کہ ہمیں نشانی کیوں نہیں دکھائی جاتی اور جواب یہ ہے کہ نشانیاں تو بے شمار موجود ہیں مگر جو ماننا چاہتا ہی نہ ہو اسے آخر کون سی نشانی دکھائی جا سکتی ہے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 ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا یعنی دوسری نشانیوں کا کیا ذکر نمایاں ترین نشانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے آپ کے نبوت سے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ پیدا ہوئے اور وہ حالات جن میں آپ نے پرورش پائی اور چالیس برس زندگی بسر کی اور پھر وہ عظیم شان کارنامہ جو نبی ہونے کے بعد آپ نے انجام دیا یہ سب کچھ ایک ایسی روشن نشانی ہے جس کے بعد کسی اور نشانی کی حاجت نہیں رہتی ولاد ہوں الد اللہ بدل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 تمہارے لیے نہیں ہے یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ناراضی کا سبب یہ تو ہے نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے وہ تو اس لیے تم سے ناراض ہیں کہ تم نے اللہ کے آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور بادیگرانہ طرز عمل کیوں نہ اختیار کیا خدا پرستی کے پردے میں وہ خود پرستی کیوں نہ کی دین کے اصول و احکام کو اپنے تخریلات یا اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دیدہ دلیری سے کیوں نہ کام لیا وہ ریاکاری اور گندم نمائی و جو فروشی کیوں نہ کی جو خود ان کا اپنا شیوا ہے کیونکہ جب تک تم ان کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر لو دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جو خود یہ کرتے ہیں اور عقائد و امال کی انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن میں یہ مبتلا ہیں اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال ہے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 وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں یہ اہل کتاب کے سولے انصر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے ساتھ خدا کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس لیے جو کچھ کتاب اللہ کی روح سے حق ہے اسے حق باندھ لیتے ہیں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 ابراہیم اس میں عیل او پہرو بیتی الفی او پہرو بیتی الفین وین و روحود اور ہم نے اس گھر کابے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا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 اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے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 پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا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 إِبْرَاهِيمَ وَمَا كَانَ مِنَ مشرقی یہودی <سؤال> کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اور ابراہیم مشرقوں میں سے نہ تھا اس جواب کی لطافت سمجھنے کے لیے دو باتیں نگاہ میں رکھی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 کہ یہودیت اور نسرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جس پر حضرت علیہ السلام چلتے تھے کیونکہ ان دونوں میں شفٹ کے آدش ہو گئی ہے قولو آمنا باللہ وما انزل اب اس میں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْدَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ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 وہ اس قسم کی تنگ نظریوں سے بالا تر ہوتے ہیں اور ان کے لیے عالمگیر حقیقتوں کے ادراک کی راہ کھل جاتی و کد لال کم ام سوندم شہید و مال نل قبل تی کئی ہے وَكَذَلِكَ لولہ دین وا لیا م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 رسول کے ساتھ رہ گئے جو کسی بار نہ تھے محض خدا کے پرستار تھے کم تم سول ہے کم شپ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو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 وَمَا بَعْضُهُ بِتَابِعٍ طِبَلَ تَ بَعض وَلإِن التَّبَتَ أَهُوَ أَهُمْ مِ بَعْدِمَا جَ أَكَمِنَ الْ الععِلْمَِّكَ إِذََّ مِنَ, بعد ما جاءك من العلم إنك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 اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرہ برابر کسی اشتباہ کی گجائش نہ تھی الحق من ربک فلا تکونن من الممترین یہ قطعی ایک عمر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہٰذا اس کے متعلق تم ہر کسی شک میں نہ پڑو وَلِكُلِّنْ وِجَهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فلیر ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو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 اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے وہ من خائی حرج قطب وجہ شپل خرو حم تم طلوجو ہے کم يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حجہ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 اور رسول کم یتلو الم تین وی علیم کمل کی تید ویو علیم کم ال کی تید وکمت ویو علیم کم سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو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 الكتاب بہین سیول ہوں بین الله اکلا جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں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 چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملہ احکام ارائی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کے بنا اعتعاد پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہے اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ قفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے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 نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی لَّا إِلَّا هُوَ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں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 شد حبلا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان مگر بحتر کی خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی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 الَّذِينَ اكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ أُولَئِكَ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 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَبَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَهِ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ أي لقو جو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 مثلاً ان پوتوں اور نواسوں کا معاملہ جن کے ماں باپ دادا اور نانا کی زندگی میں مر جاتے ہیں پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے فمن جنفاً او فأصلح فلا اسم عليه ان غفور البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو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 تو قضا کے اتنے روزے رکھ لیں جتنے رمضان میں ان سے چھوٹ گئے ہیں ای یمن معدودات فمن كان منكم مريض او على سفر فعده من ايام اخر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 لفيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصنه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى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 تو دراصل تم دو زخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے یس ارون کے انیل اہل حج و لو تربیو تموری ہے نیتو تربیو تم من ابوابها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 دشمن کے مقتولوں کا مصلہ کرنا کھیتوں اور مویشیوں کو خاموخا برباد کرنا اور دوسرے تمام وحشیانہ اور ظالمانہ افعال حد سے گزرنے کی تعریف میں آتے ہیں اور حدیث میں ان سب کی ممانت وارد ہے آیت کا منشا یہ ہے کہ قوت کا استعمال وہی کیا جائے جہاں وہ ناگزیر ہو اور اسی حد تک کیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہو ول فتن تشدد مینل قتل و لو قوتلوہ مل دل دل فرو محتو قوتلو کم ہیلو کم پت الو سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے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 اور فتح مکہ کے بعد آپ کا سترہ آدمیوں کو افعام سے مستصدہ فرمانا اور پھر ان میں سے چار کو سزائے موت دینا اسی اجازت پر مبنی تھا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتداء علیکم فاعتدو علیہ بمثل معتداء علیکم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 اس کے لئے صرف تقوی اور خوف کافی ہو جاتا ہے اور دوسرا درجہ احسان کا درجہ ہے جس کے لئے محبت اور گہرا قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِي مَحِلَّةِ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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا خسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى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 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام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 فضولیات میں صرف کرتے تھے اب اسے اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں صرف کرو اس ذکر سے مراد زمانہ قیام مینا کا ذکر حسنت وکیل فروت حسن وکیل فیرت حسنتن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 وہ دشمن جو تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو یعنی جو حق کی مخالفت میں ہر ممکن حربے سے کام لے کسی جھوٹ کسی بیمانی کسی غدر و بدحدی اور کسی ٹیڑھی سے ٹیڑھی چال کو بھی استعمال کرنے میں تعمل نہ کرے جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے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 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضاِ الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے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 فقط من خیر فللوالدین والأقربین فللوالدین والأقربین وابن ری وما تفعلوا من خیر شکینی وبین به علیم لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں جواب دو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 في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن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 وَل أَمَةُم مُؤمِنَةٌ خَيرُم مِنْ مُشِْركَةِ وَلَو أَعْجَبَتكُمْ وَلَا تُ كِحُ المُشكينَ حتىَ يؤمِنوا وَلأَبَدُ مُؤمِنٌ خَيرُم مِم مُشركِون وَلَو أَعجَبَكُم إلى النار والله يدعو إلى للناس تم مشرق عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن لونڈی مشرق شریف سازی سے بہتر ہے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 دوسرے یہ کہ جس آنے والی نسل کو تم اپنی جگہ چھوڑنے والے ہو اس کو دین اخلاق اور آدمیت کے جوہروں سے آراستہ کرنے کی کوشش کرو بعد کے فقرے میں اس بات پر بھی تمبی فرما دی ہے کہ اگر ان دونوں فرائض پیدا کرنے میں تم نے قصب کوتا ہی کی تو اللہ تم سے باسپوس کرے گا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 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوثِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا ان يخاف الا يقيم حدود الله ف تم اللہ خدو اللہ فل چلک اللہ فل ہے فل اک طلاق دو بار ہے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 فلا تعظمنه ان يكن احنا ازواجه ان اذا ترى ظل بينهم بالمعروف ذلك يعذب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك امكن لكم واقهره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 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَكِنْ لاَ تُوَعِدُوهُمْ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دنوں کا حال سکھ جانتا ہے لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے لا جناح علیکم انقلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضو لہن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 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فربتم لهن فريضة فنصف ما فربتم فَإِنْ صُمَّ مَنْ فَرَّطْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إن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 آخرکار اللہ نے انہیں چالیس سال تک زمین میں سرگردہ پھرنے کے لئے چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر رکھی تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کرانوں پر غلب عطا کیا معلوم ہوتا ہے کہ اسی معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ ستابیر فرمایا گیا مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہو لہو اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وعلیہ ترجعون تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے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 قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا اذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 اور سموئل نے خداوند سے دعا کی اور خداون نے سموئل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجے کہتے ہیں تو اس کو مان کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حکارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نر ہوں اور سمویل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کیسے سنائیں اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سپنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا اور وہ اس کے رتھوں کے آگے دوڑیں گے اور وہ ان کو ہزار ہزار کے سردار اور پچاس پچاس کے جمعار بنائے گا اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور رتھوں کے ساز بنوائے گا اور تمہاری بیٹیوں کو گندن اور باورچن اور نانپس بنائے گا اور تمہاری کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمتگاروں کو عطا کرے گا اور تمہارے کھیتوں اور پاکستانوں کا دسواں حصہ لے کر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 تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا سب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی دیکھو خداون نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے اگر تم خداون سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداون کے حکم سے سرکشی نہ کرو اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سقلت کرتا ہے خداون اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر پر اگر تم خداون کی بات نہ مانو بلکہ خدا کے حکم سے سرکشی کرو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 سموئل باب نو و دس ابن اسرائیل میں دوسرا شخص تھا جس کو خدا کے کمب سے مساح کر کے پیشوائی کے منصب پر مقرر کیا گیا اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام سردار کاہن چیف پریسٹ کی حیثیت سے مساح کیے گئے تھے اس کے بعد تیسرے ممسوح یا مسیح حضرت داود علیہ السلام ہوئے اور چوتھے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیکن تعلق کے متعلق ایسی کوئی تصریح قرآن یا حدیث میں نہیں ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر بھی سرفراز ہوا تھا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُم مُّبَعَثٌ لَّنَا مَلِكًا إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُم مُّبْعَثٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 يا ايها الذين امنوا ائنثقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه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 مراد راہ خدا میں خرچ کرنا ہے ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی راہ اختیار کی ہے انہیں اس مقصد کے لیے جس پر وہ ایمان لائے ہیں مالی قربانیاں برداشت کرنی چاہیے اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں یہاں کفر کی روش اختیار کرنے والوں سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو خدا کے حکم کی تعداد سے انکار کریں اور اپنے مال کو اس کی خوشنودی سے ادیس تر رکھیں یا وہ لوگ جو اس دن پر اعتقاد نہ رکھتے ہوں جس کے آنے کا خوف دلایا گیا ہے یا پھر وہ لوگ جو اس خیال خام میں مبتلا ہوں کہ آخرت میں انہیں کسی نہ کسی طرح نجات خرید لینے کا اور دوستی و سفارش سے کام نکال لے جانے کا موقع حاصل ہو ہی جائے گا اللہ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 اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے یعنی نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا اور معبود بنا رکھے ہوں مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکت غیر اس غیر فانی ذات کی ہے جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے اور جس کے بلبوتے ہی پر کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے اپنی سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں اس کا شریک ہے نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں لہذا اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں جہاں بھی کسی اور کو معبود یعنی الہ بنایا جا رہا ہے ایک جھوٹ کھڑا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے یہ ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہے جو خداوند عالم کی ہستی کو اپنی ناقص ہستیوں پر قیاس کرتے ہیں اور اس کی طرف وہ کمزوریاں منصوب کرتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً بائبل کا یہ بیان کہ خدا نے چھ دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ساتھ دن آرام کیا زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے یعنی وہ زمین و آسمان کا اور ہر اس چیز کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے اس کی ملکیت میں اس کی تدبیر میں اور اس کی بادشاہی حکملانی میں کسی کا قطن کوئی حصہ نہیں اس کے بعد کائنات میں جس دوسری ہستی کا بھی تم تصور کر سکتے ہو وہ بہرحال اس کائنات کی ایک فرد ہی ہوگی اور جو اس کائنات کا فرد ہے وہ اللہ کا مملوک اور غلام ہے نہ کہ اس کا شریک اور ہمسر کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے یہ ان مشکین کے خیالات کا ابتال ہے جو بزرگ انسانوں یا فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ خدا کے ہاں ان کا بڑا زور چلتا ہے جس بات پر اڑ بیٹھیں وہ منوا کر چھوڑتے ہیں اور جو کام چاہیں خدا سے لے سکتے ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ زور چلانا تو درکنار کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور کوئی مقرب ترین فرشتہ اس بادشاہ ارض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی جرت نہیں رکھتا اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے اس حقیقت کے اظہار سے شرک کی بنیادوں پر ایک اور ضرب لگتی ہے اوپر کے فقروں میں اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حاکمیت اور اس کے مطلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی حکومت میں نہ تو کوئی بالاستقلال استقلال شریک ہے اور نہ کسی کا اس کے ہاں ایسا زور چلتا ہے کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر انداز ہو سکے اب ایک دوسری حیثیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے کام میں دخل دے کیسے سکتا ہے جبکہ کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس سے وہ نظام کائنات اور اس کی مسلحتوں کو سمجھ سکتا ہو انسان ہو یا جن یا فرشتے یا دوسری مخلوقات سب کا علم ناقص اور محدود ہے کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں پھر اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جز میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اٹل سفارش چل سکے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے نظام عالم تو رہا درکنار بندے تو خود اپنی ذاتی مسلحتوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں ہے ان کی مسلحتوں کو بھی خدا مند عالم ہی پوری طرح جانتا ہے اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس خدا کی ہدایت و رہنمائی پر اعتماد کریں جو علم کا اصلی سرچشمہ ہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اصل میں لفظ کرسی استعمال ہوا ہے جسے بالعموم حکومت و اقتدار کے لیے استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے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 اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اس تفصیل پر نگاہ ڈال لیجئے جو رکو بتیس سے چل رہی پہلے مسلمانوں کو دین حق کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے پر اکسایا گیا ہے اور ان کمزوریوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے پھر یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ فتح و کامیابی کا مدار تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر نہیں بلکہ ایمان صبر و ضبط اور پختگی عزم پر ہے پھر جنگ کے ساتھ اللہ تعالی کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی یہ کہ دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو غلبہ و اقتدار کا داہمی پٹا مل جاتا تو دوسروں کے لیے جینا دشوار ہو جاتا پھر اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے جو ناواقف لوگوں کے دلوں میں اکثر کھٹکتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنے پیغمبر اختلافات کو مٹانے اور ندایات کا سدباب کرنے ہی کے لیے بھیجے تھے اور ان کی آمد کے باوجود نہ اختلافات مٹے نہ نظاعت ختم ہوئے تو کیا اللہ ایسا ہی بے بس تھا کہ اس نے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہا اور نہ کر سکا اس کے جواب میں بتا دیا گیا کہ اختلافات کو بجبر روک دینا اور نوے انسانی کو ایک خاص راستے پر بزور چلانا اللہ کی مشیت ہی میں نہ تھا ورنہ انسان کی کیا مجال تھی کہ اس کی مشیت کے خلاف چلتا پھر ایک فقرے میں اس اصل مضمون کی طرف اشارہ کر دیا گیا جس سے تقریر کی ابتدا ہوئی تھی اس کے بعد اگر ارشاد ہو رہا ہے کہ انسانوں کے عقائد و نظریات اور مسالک کو مذاہب خا کتنے ہی مختلف ہوں بہرحال حقیقت نفس العمری جس پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے یہ ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے انسانوں کی غلط فہمیوں سے اس حقیقت میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آتا مگر اللہ کا یہ منشا نہیں ہے کہ اس کے ماننے پر لوگوں کو زبردستی مجبور کیا جائے جو اسے مان لے گا وہ خود ہی فائدے میں رہے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ آپ نقصان کھائے گا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 اور وہ پورا نظام زندگی ہے جو اس عقیدے پر بنتا ہے عائد کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا یہ اعتقادی اور اخلاقی و عملی نظام کسی پر زبردستی نہیں ٹھوسا جا سکتا یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کسی کے سر جبرن منڈی جا سکے اب جو کوئی تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تاغوت لغت کے اعتبار سے ہر شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو اور کی اصطلاح میں تاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کے حد سے تجاوز کر کے خود آقائی و خدا بندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے خدا کے مقابلے میں بندے کی سرکشی کے تین مرتبے ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری ہی کو حق مانے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے اس کا نام فص ہے دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے یہ کفر ہے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک اور اس کی ریت میں خود اپنا حکم چلانے لگے اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اسی کا نام تاغوت ہے اور کوئی شخص صحیح میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس تابوت کا منکر نہ ہو اللہ ولي من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك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 اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے تاریکیوں سے مراد جہالت کی تاریکیاں ہیں جن میں بھٹک کر انسان اپنی فلاح و سعادت کی راہ سے دور نکل جاتا ہے اور حقیقت کے خلاف چل کر اپنی تمام قوتوں اور کوششوں کو غلط راستوں میں صرف کرنے لگتا ہے اور نور سے مراد علم حق ہے جس کی روشنی میں انسان اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنی زندگی کے مقصد کو صاف صاف دیکھ کر الامجہل البصیرت ایک صحیح راہ عمل پر گامزن ہوتا ہے ان کے حامی و مددگار تاغوت ہیں تاغوت یہاں طواغیت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے یعنی خدا سے منہ موڑ کر انسان ایک ہی تاغوت کے چنگل میں نہیں پھنستا بلکہ بہت سے تواغیت اس پر مسلط ہو جاتے ہیں ایک تاغوت شیطان ہے جو اس کے سامنے نت نئی جھوٹی ترغیبات کا سدا باہر پیش کرتا ہے دوسرا تاغوت آدمی کا اپنا نفس ہے جو اسے جذبات و خواہشات کا غلام بنا کر زندگی کے ٹیڑھے سیدھے راستوں میں کھینچے کھینچے لیے پھرتا ہے اور بے شمار تاغت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں بیوی بی اور بچے اعزا اور اقربا برادری اور خاندان دوست اور آشنا سوسائٹی اور قوم پیشوا اور رہنما حکومت اور حکام یہ سب اس کے لیے تاغت ہی تاغوت ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک اس سے اپنی اغراض کی بندگی کراتا ہے اور بے شمار آقاؤں کا یہ غلام ساری عمر اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے کہ کس آقا کو خوش کرے اور کس کی ناراضی سے بچی رلدی خ ابراہیم سی ربی این اتہ اللہ ملک این اے تہ اللہ ملک اس پال ابراہیم ربی الدی اشی و امی تو پال این و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 کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا اوپر دعویٰ کیا گیا تھا کہ مومن کہانی و مددگار اللہ ہوتا ہے اور وہ اسے تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے اور کافر کے مددگار تاغوت ہوتے ہیں اور وہ اسے روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں اب اسی کی توضیح کے لیے تین واقعات مثال کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں ان میں سے پہلی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس کے سامنے واضح دلائل کے ساتھ حقیقت پیش کی گئی اور وہ اس کے سامنے لاجواب بھی ہو گیا مگر چونکہ اس نے تاغت کے ہاتھ میں اپنی نکیل دے رکھی تھی اس لیے وضوح حق کے بعد بھی وہ روشنی میں نہ آیا اور تاریکیوں ہی میں بھٹکتا رہ گیا بعد کی دو مثالیں دو ایسے اشخاص کی ہیں جنہوں نے اللہ کا سہارا پکڑا تھا تو اللہ ان کو تاریکیوں سے اس طرح روشنی میں نکال لایا کہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقتوں تک کا ان کو عینی مشاہدہ کرا دیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا اس شخص سے مراد نمرود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق کا بادشاہ تھا جس واقعے کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس کی طرف کوئی اشارہ بائبل میں نہیں ہے مگر تلمود میں یہ پورا واقعہ موجود ہے اور بڑی حد تک قرآن کے مطابق ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نمرود کے ہاں سلطنت کے سب سے بڑے عہدیدار یعنی چیف آفیسر آف دا اسٹیٹ کا منصب رکھتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کُلب کھلا شرط کی مخالفت اور توحید کی تبلیغ شروع کی اور وہ میں گھس کر بتوں کو توڑ ڈالا تو ان کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا اور پھر وہ گفتگو ہوئی جو یہاں بیان کی گئی اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی یعنی اس جھگڑنے میں جو بات بہن نظا تھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم رب کس کو مانتے ہیں اور یہ نظا اس وجہ سے پیدا ہوئی تھی کہ اس جھگڑنے والے شخص یعنی نمرود کو خدا نے حکومت عطا کر رکھی تھی ان دو فکروں میں جھگڑے کی نوعیت کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل حقیقتوں پر نگاہ رہنی ضروری ہے ایک قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام مشرک سوسائٹیوں کی یہ مشترک خصوصیت رہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کو رب الرباب اور خدائے خدائے کی حیثیت سے تو مانتے ہیں مگر صرف اسی کو رب اور تنہا اسی کو خدا اور معبود نہیں مانتے دو خدائی کو مشکین نے ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک فوق الفطری یعنی سپر نیچرل خدائی جو سلسلہ اسباب پر حکمران ہے اور جس کی طرف انسان اپنی حاجات اور مشکلات میں دستگیری کے لیے رجوع کرتا ہے اس خدائی میں وہ اللہ تعالی کے ساتھ اروا اور فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور دوسری بہت سی ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے دعائیں مانگتے ہیں ان کے سامنے مراسی میں پرستش بجا لاتے ہیں اور ان کے آستانوں پر نظر و ریاض پیش کرتے ہیں دوسری تمدنی اور سیاسی معاملات یہ خدائی یعنی حاکمیت جو قوانین حیات مقرر کرنے کی مجاز اور اطاعت امر کے مستحق ہو اور جسے دنیاوی معاملات میں فرماروائی کے مطلق اختیارات حاصل ہوں اس دوسری قسم کی خدائی کو دنیا کے تمام مشرقین نے قریب قریب ہر زمانے میں اللہ تعالی سے سلب کر کے یا اس کے ساتھ شاہی خاندانوں اور مذہبی پروہتوں اور سوسائٹی کے اگلے پچھلے بڑوں میں تقسیم کر دیا ہے اکثر شاہی خاندان اسی دوسرے معنی میں خدائی کے مدئی ہوئے ہیں اور اسے مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے پہلے مانی والی خداؤں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور مذہبی طبقے اس معاملے میں ان کے ساتھ شری کے سازش رہے ہیں تین نمرود کا دعویٰ خدائی بھی اسی دوسری قسم کا تھا وہ اللہ تعالی کے وجود کا منکر نہ تھا اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور کائنات کا مدبر وہ خود ہے اس کا کہنا یہ نہیں تھا کہ اسباب عالم کے پورے سلسلے پر اسی کی حکومت چل رہی ہے بلکہ اسے دعویٰ اس امر کا تھا کہ اس ملک کے عراق کا اور اس کے باشندوں کا حاکم میں مطلق میں ہوں میری زبان قانون ہے میرے اوپر کوئی بالا تو اقتدار نہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دے ہوں اور عراق کا ہر وہ باشندہ باغی و غدار ہے جو اس حیثیت سے مجھے اپنا رب نہ مانے یا میرے سوا کسی اور کو رب تسلیم کرے چار ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں صرف ایک رب العالمین ہی کو خدا اور معبود اور رب مانتا ہوں اور اس کے سوا سب کی خدائی اور ربوبیت کا قطعی طور پر منکر ہوں تو سوال صرف یہی پیدا نہیں ہوا کہ قومی مذہب اور مذہبی معبودوں کے بارے میں ان کا یہ نیا عقیدہ کہاں تک قابل برداشت تھی؟ بلکہ یہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ قومی ریاست اور اس کے مرکزی اقتدار پر اس عقیدے کی جو ضرورت پڑتی ہے اسے کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرم بغاوت کے الزام میں نمرود کسان نے پیش کیے گئے یہ سن کر وہ منکر حق شش ڈر رہ گیا اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فکرے ہی سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ رب اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تاہم نمرود اس کا جواب ڈھٹائی سے دے گیا لیکن دوسرے فقرے کے بعد اس کے لیے مزید ڈھٹائی سے کچھ کہنا مشکل ہو گیا وہ خود بھی جانتا تھا کہ آفتاب و مہتاب اسی خدا کے زیر فرمان ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے رب مانا ہے پھر وہ کہتا تو آخر کیا کہتا مگر اس طرح جو حقیقت اس کے سامنے بے نقاب ہو رہی تھی اس کو تسلیم کر لینے کے معنی اپنی متقل فرما فرماروائی سے دستبردار ہو جانے کے تھے جس کے لیے اس کے نفس کا تاغوت تیار نہ تھا لہذا وہ صرف ششدر ہی ہو کر رہ گیا خود پرستی کی تاریکی سے نکل کر حق پرستی کی روشنی میں نہ آیا اگر اس تاغوت کے بجائے اس نے خدا کو اپنا ولی و مددگار بنایا ہوتا تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ کے بعد راہ رات کھل جاتی تلموت کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس بادشاہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر دیے گئے دس روز تک وہ جیل میں رہے پھر بادشاہ کی کونسل نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا اور ان کے آگ میں پھیکے جانے کا وہ واقعہ پیش آیا جو سورہ ای انبیاء رکو پانچ الانکبوت رکو دو تین اور الصافات رکو چار میں بیان ہوا ہے او کالذی مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال ان یحییها به اللہ بعد موتها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 اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی یہ ایک غیر ضروری بحث ہے کہ وہ شخص کون تھا اور وہ بستی کون سی تھی اصل مدعا جس کے لیے یہاں یہ ذکر لایا گیا ہے صرف یہ بتانا ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا تھا اسے اللہ نے کس طرح روشنی ادا کی شخص اور مقام دونوں کی تعین کا نہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہ اس کا کوئی فائدہ البتہ بعد کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن صاحب کا یہ ذکر ہے وہ ضرور کوئی نبی ہوں گے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا اس سوال کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بزرگ حیات بادل موت کے منکر تھے یا انہیں اس میں شک تھا بلکہ دراصل وہ حقیقت کا عینی مشاہدہ چاہتے تھے جیسا کہ انبیاء کو کرایا جاتا رہا ہے ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں ایک ایسے شخص کا زندہ پلٹ کرانا جسے دنیا سو برس پہلے مردہ سمجھ چکی تھی خود اس کو اپنے ہم اثروں میں ایک جیتی جاگ کی نشانی بنا دینے کے لیے کافی تھا وہ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَقَمْ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ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 اس واقعے اور اوپر کے واقعے کی بعض لوگوں نے عجیب عجیب تعویلیں کی ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے اسے اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے تو کسی کھینچتا کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی عام اہل ایمان کو اس زندگی میں جو خدمت انجام دینی ہے اس کے لیے تو محض ایمان بالغیب یعنی بے دیکھے ماننا کافی ہے لیکن انبیاء کو جو خدمت اللہ نے سپرد کی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ حقیقتیں دیکھ لیتے ان پر ایمان لانے کی دعوت انہیں دنیا کو دینی تھی ان کو دنیا سے پورے زور کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ تم لوگ تو قیاسات دوڑاتے ہو مگر ہم اپنی آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں تمہارے پاس گمان ہے اور ہمارے پاس علم ہے تم اندھے ہو اور ہم بینا ہیں اسی لیے انبیاء کے سامنے فرشتے ایانند آئے ہیں ان کو آسمان و زمین کے نظام حکومت بلاکوت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے ان کو جنت اور دوزخ آنکھوں سے دکھائی گئی ہے اور بے سے بعد الموت کا ان کے سامنے مظاہرہ کر کے دکھایا گیا ایمان بالغیب کی منزل سے یہ حضرات منصب نبوت پر معمور ہونے سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں نبی ہونے کے بعد ان کو ایمان بال کی نعمت دی جاتی ہے اور یہ نعمت انہی کے ساتھ مخصوص ہے مزید تشریح کے لیے مرادہ ہو تفیم القرآن جل دوم صفحہ نمبر تین سو تیس اور تین سو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 پون امینل ہوں سپو لا سلو نم سپمن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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا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 اس کا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا صریحاً یہ معنی رکھتا ہے کہ خلق ہی اس کی خدا ہے جس سے وہ اجر چاہتا ہے اللہ سے نہ اس کو اذر کی توقع ہے اور نہ اسے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب ہوگا اور عزر عطا کیے جائیں گے اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی اس تمسیل میں بارش سے مراد خیرات ہے چٹان سے مراد اس نیت اور اس جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی ہے مٹی کی ہلکی تہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے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 وَمَا سَأَلُوا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فآتت أكلها فَآتَتْ أُكُ لَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبَهَا وَابِلٌ فَطَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے تو ایک ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے زور کی بارش سے مراد وہ خیرات ہے جو انتہائی جذبہ خیر اور کمال درجے کی نیک نیتی کے ساتھ کی جائے اور ہلکی فوار سے مراد ایسی خیرات ہے جس کے اندر جذبہ خیر کی شدت نہ ہو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 وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا ٱلْأَحْصَارُ فِيهِنَّ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا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 ظاہر ہے کہ جو خود اعلیٰ درجے کی صفات سے متصف ہو وہ برے اور صاف رکھنے والوں کو پسند نہیں کر سکتا اللہ تعالی خود فیاض ہے اور اپنی مخلوق پر ہر آن بخش و عطا کے دریا بہا رہا ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ تنگ نظر کم حوصلہ اور پست اخلاق لوگوں سے محبت کرے الشیطان والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے یہاں اس ارشاد سے مقصود یہ بتانا ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہ جائے گا بلکہ اس راہ کشادہ کو اختیار کرے گا جو اللہ نے دکھائی ہے شیطان کے تنگ نظر مریدوں کی نگاہ میں یہ بڑی ہوشیاری اور عقلمندی ہے کہ آدمی اپنی دولت کو سنبھال سنبھال کر رکھے اور ہر وقت مزید کمائی کی فکر ہی میں لگا رہے لیکن جن جی لوگوں نے اللہ سے بصیرت کا نور پایا ہے ان کی نظر میں یہ عین بے وقوفی ہے حکمت و دانائی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اسے اپنی متوسط ضروریات پوری کرنے کے بعد دل کھول کر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے پہلا شخص ممکن ہے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں دوسرے کی بنسبت بہت زیادہ خوشحال ہو لیکن انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا جز ہے اس چھوٹے سے جز کی خوشحالی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایا زندگی کی بدحالی مول لیتا ہے وہ حقیقت میں سخت بیوقوف ہے عقل مند دراصل وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی مولت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سرمائے ہی سے اس ہمیشگی کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا وَمَا أم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 اور نظر خا اللہ کے لیے مانی ہو یا غیر اللہ کے لیے دونوں صورتوں میں آدمی کی نیت اور اس کے فعل سے اللہ خوب واقف ہے جنہوں نے اس کے لیے خرچ کیا ہوگا اور اس کی خاطر نظر مانی ہوگی وہ اس کا آدر پائیں گے اور جن ظالموں نے شیطانی راہوں میں خرچ کیا ہوگا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے نظر مانی ہوں گی ان کو خدا کی سزا سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہ ملے گا نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے برانے پر کسی ایسے خرچ یا کسی ایسی خدمت کو اپنے اوپر لادم کر لے جو اس کے ذمے فرض نہ ہو اگر یہ مراج کسی حلال و جائز امر کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو اور اس کے برانے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کا پورا کرنا عجر و ثواب کا مجھب ہے اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی نظر کا ماننا معاشیت اور اس کا پورا کرنا اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَاِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محب ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے جو صدقہ فرض ہو اس کو علانیہ دینا افضل ہے اور جو صدقہ فرض کے ماترا ہو اس کا اففا زیادہ بہتر ہے یہی اصول تمام اعمال کے لیے ہے کہ فرائض کا علانیہ انجام دینا فضیلت رکھتا ہے اور نوافل کو چھپا کر کرنا اولا ہے تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محب ہو جاتی ہیں یعنی چھپا کر نیکیاں کرنے سے آدمی کے نفس و اخلاق کی مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے اس کے اوثے حمیدہ خوب نشو و نما پاتے ہیں اس کی بری صفات رفتہ رفتہ مٹ جاتی ہیں اور یہی چیز اس کو اللہ کے یہاں اتنا مقبول بنا دیتی ہے کہ جو تھوڑے بہت گناہ اس کے نامۂ اعمال میں ہوتے بھی ہیں انہیں اس کی خوبیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے لئی کہ وما تنفقون إلا بتضاء وجه وما تنفقوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ اکون لَا تُظْلَمُونَ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے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 انفاق فی سبیل اللہ ہے اس آیت میں ان کی یہ غلط فہمی دور کی گئی ہے ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہدایت تار دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے تم حق بات پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے سرخدوش ہو چکے ابھی اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کو مصیرت کا نور عطا کرے یا نہ کرے رہا دنیاوی معلوم سے ان کی حاجتیں پوری کرنا تو اس میں تم محض اس وجہ سے تعامل نہ کرو کہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی ہے اللہ کی رضا کے لیے جس حاجت مند انسان کی بھی مدد کرو گے اس کا عزر اللہ تمہیں دے گا جہل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 اور سارا وقت دینی خدمات میں صرف کر دینے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتے کہ اپنی معاش پیدا کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کر سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے رضاکاروں کا ایک مستقل گروہ تھا جو تاریخ میں اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے یہ تین چار سو آدمی تھے جو اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے ہم وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے ہر خدمت کے لیے ہر وقت حاضر تھے حضور جس مہم پر چاہتے انہیں بھیج دیتے تھے اور جب مدینے سے باہر کوئی کام نہ ہوتا اس وقت یہ مدینے ہی میں رہ کر دین کا علم حاصل کرتے اور دوسرے بندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے رہتے تھے کیونکہ یہ لوگ پورا وقت دینے والے کارکن تھے اور اپنی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اپنے ذاتی وسائل نہ رکھتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے عام مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ خاص طور پر ان کی مدد کرنا انفاق فیصل اللہ کا بہترین مصرف الذين جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا كما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذالک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا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 تو حقیقت میں وہ ناشکرا بھی ہے اور ظالم جفاکار اور بد عمل امین ول ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں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 اور کلفت و مصیبت کے سوا کچھ بھی نہیں بخلاف اس کے اللہ کو دوسری قسم کا کردار پسند ہے اسی سے دنیا میں سولح سوسائٹی بنتی ہے اور وہی آخرت میں انسان کے لیے مجھے بھی فلا ہے یا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 ایسے شخص کو قید کر دینا کافی ہے جب تک وہ سودخاری کو چھوڑ دینے کا اہد نہ کرے اسے نہ چھوڑا جائے وَإن ذو الى ميسره وَأَن خير لكم ان كنتم تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے موہلت دو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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله وفليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَئَبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُونَ تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن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 کہ وہ اس کے مفاد کے خلاف صحیح شہادت دیتا ہے فَرِهَانٌ الہری فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ اقبی تمین أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ و وَلَا تم شہد